شیا نے جب ولایت کو مان لیا جب امامت کو مان لیا جب تسلیم کر لیا اللہ کی حاکمیت کو اور رسول اللہ کی حاکمیت کو اور علی کی حاکمیت کو اور اولاد علی کی حاکمیت کو تو یہ ایمان کسی اور کی حاکمیت کے قبول کرنے کے ساتھ مل نہیں سکتا علی اگر مولا ہے تو رفس تو خود ہی آ جاتا ہے اور سب سے بڑا رافضی کون ہے جو کلمہ پڑھتا ہے کلما طیبہ انکار کو کہتے ہیں حاکمیت کے انکار کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ لا ہے. یہی رافظیت ہے اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے یہی رافظیت ہے اور رافظیت کے بغیر انسان مومن نہیں بن سکتا رافظیت کے بغیر انسان اللہ کی حاکمیت قبول نہیں کر سکتا اس لیے خدا و تبارک و تعالی نے جب اپنی علوہیت کا اقرار کروانا چاہا پہلے دوسروں کی حاکمیت کا انکار کروایا سے لڑنا سکھا دیا حق کے لیے قیام کا پرچم تھما دیا باطل نظام مشرق و کافر کے سامنے سر کو نہیں جھکانا ہے ہم کو بتا دیا دین خدا کے سامنے باطل نہیں قبول پیغام حسین ابن علی نے سنا دیا ہم بھی نظام کفر کا انکار کرتے ہیں نفرت کا دی فروشوں سے اظہار کرتے ہیں ظالم سے اور ظلم سے ہم برسرے پیکار کا حشر رہیں گے یہی اقرار کرتے ہیں ہم کل بھی تھے حسین کے پیرو ہیں آج بھی ہم کو ہے اس پہ ناز کے ہم لوگ رافذی ہم ہے راف ہم ہے ماتمی ہم ہے حیدرے ہم ہے فاطمی ہم ہے راف ہم ہے ماتمے ہم ہے مظلوم <سلام> کے غم ہیں لوگو ساد سے سدا پر سر پیکار ہیں لوگو ہم کینے محمد کے وفادار ہیں لوگو مزاحمت کے اذادار ہیں لوگو کربل سے یہ پیغام دیا ہے وہ حق پہ ہے جو حق کے لیے ڈٹ کے کھڑا ہے سار و بفا حوصلہ ہمت سے عمل سے جو وقت کے گھر کام لڑا ہے حسینی پہ جانصار ہے لوگ آپ سے ولاگ ہرگز نہ ڈریں گے شبیر کشروں کی طرح جنگ لڑیں گے پیروں بڑے جیتار ہے हम ہم ہےت ہم ہر دور میں انکار کیا ہے حیدر کی ولایت کا ہی قرار کیا ہے سے دھماکوں سے نہ یہ ذکر رکا ہے نہ بہانے سے نہ انکار کیا ہے شبیر کے نوکر کے وفادار ہے لوگوار ہم ہیں افج ہم سے ہم ہیں علم حضرت عباس لگاؤ ہر گھر میں اذا خان شبیر بناؤ عقیدت و عزت سے بچھاؤ مجلس بھی کرو ماتم شبیر کراؤ جرم سے کہو شاہ کے غمخار ہے لوگوار ہے لوگ ہے خیبر کا نہیں ہم کو ہے ڈرنا جرت سے شجاعت سے گھر کام ہے کرنا و عمل کے ساتھ عقیدے کو ہے رکھنا رہبر کے مرضیت کے ہی کام پہ چلنا جان پہ لٹانے کو بھی تیار ہے لوگ پہ جتے خدا کے ہے آنے کا انتظار ہم انتقام کر بلا کے لیے تیار یہ جسم میں لگو ہے امانت کرے نثار حلمن کی گونجتی ہے ابھی تک وہی پکارا تو واقعات سے بےکار لوگو ہے لوگوار ہم ہم کی حکومت سدا قائم نہیں رہنی نوکے سے نہ پہ ہم نے یہی بات کہنی <متحدث> یہ سخت یا زندان کی ہر حال میں سہنی قائم حسینیت سدا دنیا میں ہے رہنی <متحدث> اسی طرح ہم لوگ بھی جیتار ہیں لوگوار <متحدث> <کی ازادار متحدث> پم ہے آپ سے ہم ہے آپ کم ہے اس کا جو مقصد ہے زمانے کو بتانا پیغام میں حسین ابن علی سب کو سنانا ظالم کے سامنے نہ کبھی سر کو جھکانا لازم ہے علی دیپ کے کردار دکھانا ڈٹ جائیں گے غم کے طرف دار ہیں لوگوں